انت <تصفيق> شم سورت الانبیاء کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں آیت نمبر تیس سے اور آیت نمبر تیس سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں افلا یؤمنون صدق الله العظیم اللهم صل وسلم علی محمد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقده من لسانی يفقه قولی واجعل لي من اہلی امین یا رب العالمین سورۃ الانبیاء کا مطالعہ جاری ہے اب جو تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اللہ تعالی کی قدرتوں کے نظاروں کا بیان اس مقام پر آیا ہے کائنات کی تخلیق مخلوقات کی تخلیق اور اللہ کی نعمتوں کا بڑا قیمتی بیان اس مقام پر ہمارے سامنے آ رہا ہے ارشاد ہوا انبیاء کی آیت نمبر تیس اولم یور الدین کفر کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان آسمان و زمین دونوں بند تھے جڑے ہوئے تھے یا بارش اور رویدگی کے تعلق سے برسنے کے تعلق سے آسمان بند تھے بس ہم نے دونوں کو کھول دیا مجا اللہ اک اللہ شعیل اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندگی عطا کی افلا وہ ایمان نہیں لاتے ایک مراد کیا ہے کہ آسمان بند تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کھولا اس سے بارش برسائی زمین پر زندگی کے معاملات آگئے اللہ تعالی کی نعمت کا معاملہ ہو گیا اس ہمارے عہد میں ایک جو بگ بینگ کے تعلق سے تقریباً ایک سائنٹیفک فیکٹ سامنے آ چکا ہے تو کئی اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ جو بگ بینگ کے حوالے سے اب اسٹیبلش ہو چکی ہے چیز یہ اشارہ بھی اس کی طرف ہے یا آسمان و زمین اس طرف جڑے ہوئے تھے اور وہ ایک بہت بڑا ایکسپلوژ ہوا زوردار دھماکا اور یہ کرے الگ ہوتے ہوتے چلے گئے اور یہ گلیکسی وجود میں آتی چلی گئیں یہ جو بگ بینگ کا تصور اس دور میں ایک اسٹیبلش پیک کے طور پر سامنے ہے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اس کی طرف بھی اشارہ ہر شے کو پانی سے زندگی عطا کی ہر شے کی تخلیق میں پانی عام طور پر وہ شامل اور جانداروں کے جو خلیات ان کے ایک ایک خلیے کے اندر ایک میٹر ہے جس کو سائٹو غالباً کہا جاتا ہے اس کا بھی بڑا حصہ وہ پانی پر مشتمل ہے تو تخلیق بھی پانی سے اور زندگی کا برقرار رکھا جانا اور رہنا بھی وہ بھی پانی کے ذریعے سے افلا پس کیا وہ ایمان نہیں لاتے یہ اہم کلوزنگ اس آیت کی ٹھیک ہے کوئی سائنٹیفک فیکٹ ہوگا اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس پر بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھیوریز بدلتی رہتی ہیں سائنٹیفک تھیوریز بدلتی رہتی ہیں اسٹیبلش جو فیکٹس ہیں ان پر بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں لیکن یاد رہے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے قرآن ہدایتوں کو بیان دیکھتے نہیں اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جھک نہ پڑے فی جن سبلا اور ہم نے اس میں کچھ راستے بنائے لا الحم یہ وہ راستہ پائے و وہ جان سما صف محبوبہ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا وہ ہم ان آیا موری اور وہ اس اللہ سبحمت کی نشانیوں سے روگردانی کرتے ہیں یہ سب کچھ بیان کس لیے اللہ کو پہچانو اللہ کی معرفت حاصل کرو اس کو مانو اور اس کی مانو وہ خلق اللہ نہار شم صب القمر اور وہ اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا رات کو اور دن کو اور سورج اور چاند کو کل لمفی فلکی ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے اپنے اوربٹ کے اندر موو کر رہا ہے اور یہ ساری موومنٹ تمام گیلیکسیز کے اندر ان کے سولر سسٹمس کے اندر یہ پرفیکشن اس ڈیزائن کی وہ خالق کائنات کی سنا یا قدرت کی دلیل وما جم قبل خلت اور اے نبی علیہ السلام نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنے کا معاملہ نہیں کیا جو کوئی بھی آیا وہ چلا گیا تو اگر آپ وفات پا آ گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے یہ ان کو سنایا جا رہا ہے تم نے بھی مرنا ہے اور لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے کلو نفسین ہر نفس کو موت کا مدد چکنا ہے یہ چار الفاظ ہم سب کو یاد ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں کلو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں。یہ وہ حقیقت ہے جس کو کافر بھی مانتے مسلمان بھی مانتے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے اچھا موت تو آجانی جانے پہ زندگی کا ہے کو دی بشدی والخیری لو اور ہم تمہیں شر اور خیر بدحالی خوشحالی برے حالات اچھے حالات سے آزمائش میں مبتلا کریں گے وہ تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے یہ زندگی کیا ہے امتحان جو بی طرح ہے کیا ہے امتحان کس مقصد کے لیے بلاخ تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے امتحان میں کامیابی حاصل کرو گے اس لبس کے مطابق جو اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام نے عطا فرمایا تو ہی کامیابی ہے وہ اللہ اور فروغ تخی راہ اور اے نبی علیہ السلام جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو محاد ہنسی مذاق ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا نفی کرتا ہے اللہ کا تبصرہ اور وہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے یہ لوگ یعنی مشرقین ممکن ہے خلقل انسان انسان جلد بازی کی کیفیت کی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے یہ ترجمہ نوٹ کر لیں انسان جلد بازی کی کفیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے انسانوں میں جل کی کمزوری ہے جیسے کہ مشرکین عذاب کی جلدی مچا رہے تھے سوریقن آیاتی فلا تستعجلون پس ان قلیمہ میں تم اپنی نشانی دکھاتا ہوں پس تم جلدی نہ کرو و یقولون متى ھذا الوعد ان کنتم صادقین الوقت کی کہ وعدہ یعنی عذاب کا وعدہ کا پورا ہوگا کہ تم سچے ہو تو بتاؤ لو یعلم الذین کفروا ھینا لا یکفون او وجوہہم النار اے کاش کے کافر اس گھڑی کو جان لیتے جب وہ روک نہیں سکیں گے اپنے چہروں سے آب کو اللہ اکبر ولا عن اور نہ اپنی پیٹھوں سے وہ قیامت اچانک ان پر آ جائے گی اور وہ انہیں بدہواس کر دے گی بس وہ اس کو لوٹانے کی سکت نہیں اور اس کو کی سکت نہیں دی جائے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا جنہوں نے مذاق اڑایا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے ان سے سے رحمان کے کے کرتا ہے بلکہ کر رہے ہیں ہمارے کچھ اور معبود ہیں وہ سکت نہیں رکھتے اپنی مدد کی بھی اور نہ وہ ہم سے بچانے کے لیے کسی ساتھی کو پائیں گے بل متعنھا اولی وابا ام حتا طال علیہم العمر بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو ساز و سامان دیا یہاں تک کہ ان کی عمر دراز ہو گئی مطلب وہ غفلت میں پڑ گئے دنیا کے ساز و سامان تو دیے گئے انتحان کے لیے وہ غفلت میں پڑ گئے اللہ کو بھلا بیٹھے افلا يرون اننا نات الارض ننقصھا من اطرافھا بس کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں افاہل غالب ال کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں ایسی بات سور رات آیت اکتالیس میں بھی آئی تھی اگر یہ مکے کے لوگ انکار کر رہے ہیں تو قرب و جوار کے قبائل میں لوگ اسلام قبول کر رہے ان مکے والوں کا گھیرا تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے میں تمہیں وحی کے ذریعے سے ہوں یعنی اللہ کے عذاب اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کے گلیپٹ چھو جائے تو وہ ضرور کہیں گے ہماری شامت بے شک ہم ظالم تھے بھی اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا ہم اس لے آئیں گے وہ کفا بنا اور ہم کافی حساب لینے والے کیا دعا کریں گے جی یاد ہو گئی اللہم حساب اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اب انبیاء کا ذکر آ رہا ہے اور کئی انبیاء کا تذکرہ آئے گا ان شاء اللہ اور ہم نے موسا ہارون السلام کو فرقان حقوقات میں فرق کر دینے والا کلام تورات عطا کی و اور روشنی عطا کی وکرمتین وہ لوگ جو اپنے رس سے بن دیکھے یعنی غیب میں رہتے ہوئے ڈرتے ہیں اور قیامت سے وہ خوف کھاتے ہیں وهاذ ذکر مبارک انا اور یہ بابرکت نصیت ہے انے قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے اف انتم لہ منکرون تو اے لوگوں کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو ولقد اتینا ابراہیم رشدہ من قبل اور یقینا ہم نے اس سے پہلے کو علیہ السلام فہم سلیم یعنی ہدایت عطا فرمائی تھی وَكُنَّا اور ہم اس کے خوب جاننے والے وہ یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے مَا یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے لیے تم جمے بیٹھے رہتے ہو آبا انا وہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے پایا ابراہیم علیہ السلام کہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں رہے ہو کال وجیت ان لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو ابراہیم یا دل لگی کرنے والوں میں سے ہو یہ مذاق اڑا رہے ماض اللہ ربكم رب بلکہ نہیں تمہارا جو آسمان و زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا وَأَنَ عَلَى مِنَ اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے گواہ ہوں اللہ کی دمنا تولو اور اللہ کی قسم میں ضرور کے کے خلاف تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے لعلهم الہی بس انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑے کے سوا باقیوں کو ریزا, ریزا کر ڈالا تاکہ وہ اس بڑے کی طرف رجوع کریں ایک ترجمہ ایک سے زیادہ ممکن ہو سکتے ہیں ویسے صرف ایک علمی بات ہے صحیح لفظ عربی میں ترجمہ ہم لوگ عام طور پر ترجمہ ہی کہتے ہیں میں بھی وہی کہہ رہا ہوں لیکن ایک علمی انداز سے بات سمجھ لیں کہ صحیح لفظ ہے ترجمہ خیر تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں قوم کی گئی, گئی بیلے ٹھیلے کا معاملہ تھا کوئی ان کی بڑا ایونٹ ای تھا پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام نے مشہور واقعہ ہے ساروں کو پاش پاش کر کے وہ کُلہڑا جو بھی تھا وہ بڑے کے کندھے پر رکھ دیا اب قوم آئے گی ادھر کہنے لگے کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے سمعنا له وہ بولے ہم نے سنا ایک جوان ہے جو ان بتوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے جوان جوان یوسف کیا تھے جوان عفت پاکیز کی اصاب کہا کیا تھے جوان ایمان بچانے کے لیے گھر بار کو وطن کو بھی چھوڑ دیا موسی علیہ السلام کے ساتھ دینے والے کون تھے فرون کے مقابلے میں جوان پوری قوم سے ٹکر لینے والے کون تھے ابراہیم جوان یہ ہے جوانوں کا ذکر قرار حکیم میں جوانوں کو جوان بننا ہے بڑے کام کرنے معاف کیجئے گا یہ نہیں کہ آدھا کلو چلے تو ہاپ گئے جیسے برائلر کی مرغی ہوتی ہے ٹرک سے نکالا تو بےچاری ہاپ گئی دو قدم چلی گر گئی نہیں بھائی جوان جوان جوان یہ جوانوں کا ذکر قرآن کرتا ہے اللہ اکبر یو قول ابراہیم وہ جوان ہے جن بوتوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے یو ابراہیم اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے قالف اللہ شدون کہنے لگے اسے لوگوں کے, لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ کیا کا جب شروع یا کے ساتھ کوئی شرم کو سامنے حیثیت دے تم نے کیا ابراہیم ہمارے اگلا انداز توجہ فرمائیے گا وہ ایک دلوں کے اندر جھانک کر غور و فکر کرنے کی دعوت دینے کا انداز ہے کیا فرما رہے ابراہیم علیہ السلام نے فبائے نہیں نہیں اس نے کیا ہوگا نا کبیر بڑا ان کا ہاد یہ یہ ان سے پوچھو ان کا نوت خون اگر یہ بولنے والے پوچھو نا ان سے یہ بڑے نے کیا ہوگا نا دیکھو نا واقعاتی شہادت کیا بتا رہی یہ کلاڑا اس بڑے کے کندھے پر ہے نا باقی ٹوٹے پھرے اگر بولتے تو پوچھو فر جاؤں الا وہ اپنے اندر ہی دلوں میں جھانک کر سوچ میں پڑ گئے فقالو کہنے لگے انکم انتم ظالمون اب بھائی ہی تو ظالم ہو تم کی سوالا روسیم پھر ان کو ان کے سروں پر اوندھا کر دیا گیا ان کی مت مادی گئی لقت عالم تھا ماں ہا ام کہنے لگے ابراہیم تم اچھی طرح جانتے ہو یہ بولتے نہیں سارا عقیدہ بہ گیا ع جو نہ تمہیں کوئی نفا پہنچا سکے, اور نہ تمہیں نقصان سکے اففل لکم تمہارے اوپر من دون اور ان چھوٹے محبود جن کی تم اللہ کے سوا پرست کرتے ہو کیا تم سے کام نہیں لیتے آج ہم یہ پڑھیں دو میں آج ہمارے برابر میں قوم میں اسی کروڑ ایک ارب ہندو ادھر رہتا ہے کروڑوں اور جگہوں یا لاکھوں اور جگہوں پر رہتے ہوں گے بہت سی جگہ آباد میں آپ سوچیے کہ جھکنے کے سامنے گائے کو گاؤ ماتا اس کو کیا کیا تقدس دے رکھا ہے اس کے پیشاب کو پی ترا وہ دیسائی جو مشہور ان کا وزیر اعظم تھا مقدس سمجھ کے تو کبھی کبھی عقل پریشان ہوتی ہے نا اللہ نے کیوں اپنے کلام میں بیان کیا یہ جہالت ہر دور میں تمہیں نظر آئے گی یہاں تک مو... یہ انسان اپنا شرف خود بگاڑتا ہے اس کو تباہ کرتا ہے خود اپنے آپ کو ضلع میں رسوائی کے اندر ڈالتا ہے اچھا اب ڈائلگ تو ہو گیا کلام تو ہو گیا دلی تو واضح گی, کچھ نہیں میں. اب یہ تشدد پر اتر آئیں گے دلیل تو کوئی ہے نہیں تو تشدد کرو یہی فروغ نے کیا تھا یہ دربی ہو رہا ہے کیا کال ہر رکو سے کہنے لگے اسے آگ میں جلا ڈالو ماد اللہ سرو آپ نے مدد کرو ان تمہیں کچھ کرنا ہے محبود کی مدد کرو ابھی ایک اس چھوڑ دیا اس کو بھی اڑانا دے اپنے معمودوں کی مدد کرو یہ سارے عقیدے کو اللہ تعالی نے بہا دیا بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جو اپنا دفاع نہ کر سکے تمہارے کس کام آئیں گے جو اپنا بچاؤ نہ کر سکے تمہارا کیا بچاؤ کر سکتے ہیں کل نہ اللہ سلحمت نے فرمایا یا نہ اے آگ بردار اے آگ کو ٹھنڈی ہو جا ہاں کتنی ٹھنڈی وسلام علی ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو جا بہت, بہت زیادہ ٹھنڈک بھی کاؤنٹر پروڈکٹ ہو جاتی نا مشکل ہو جاتی نہیں اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ روز سلامتی ہو جا ابراہیم تو تیار سے بے خطر کو آتش نمرود میں عشق اقل محبے لب کیا ہے جی تباشا لب بام ابھی مجھے اشار زیادہ نہیں آتے کبھی کبھار میں آپ کو سنا دیا کروں گا لوگ کہتے ہیں اشار آپ نہیں سناتے بھائی نہیں آتے ہمیں دو چار آتے وہ سنا دیں گے ان شاء اللہ تو کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل کیا اور محبت اور عشق کا تقاعدہ کیا ہے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بھی پیش کر دو اور جب بندہ تیار ہو گیا اللہ نے اسی آگ کو گلو گلزار بنا دیا سلامتی دی بنا دیا ٹھنڈک والا بنا دیا ہمارے اس ملک میں بھی منکرین سنت گزرے ہیں زیادہ تفصیل میں تو ہم نہیں جائیں گے اتنا وقت نہیں ہے سر سید نے کچھ خطائیں کی غلام احمد پرویز نے چار چاند لگائے اور اس وجہ بہت, بہت بڑا ہمارا پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ اسی انکار سنت کے فتنے کے اندر مبتلا ہے اور وہ ان موجزات کا انکار کرتا ہے تھے نہیں, نہیں نہیں وہ غصے میں آ گئے تھے وہ لوگ کون قوم کے لوگ سنیے گا ذرا غصے کی آگ میں آ گئے تھے تو ان کی غصے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی اللہ اکبر میرے اور آپ کے رب کے کلام پر قربان جائیے اللہ اپنے کلام میں آگے کہتا ہے وہ آراد بھی قیدا اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ فریب کا ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ هم تو ہم نے انہیں پانے والا بنا دیا اور بھائی اگر غصے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی پھر تو پٹا ہی ختم ہو گیا تھا پھر اللہ جو کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے ارادہ کیا چال چلنے کا ہم نے ان کو نقصان والا بنا دیا خسارہ پانے والا بنا دیا اللہ کا کلام اپنے الفاظ میں ہی اپنی حفاظت کرتا ہے اور اپنے قرآن کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا پیغمبر کی تعلیم کی بھی حفاظت کا زمبہ لیا اور اپنے اس کلام کے صرف الفاظ نہیں مفاہین کی بھی حفاظت کا رب العالمی نے وعدہ کیا ہے ون جئی نہ اگر غصے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو وطن چھوڑنے کی ضرورت تھی آگے اللہ کے ہجرت کر رہے ہجرت کہ خود اللہ کا کلام حفاظت کر رہے اپنے الفاظ کی ون جئی اردال بارمی اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو الط علام کو اس سرزمین کی طرف بھیج کر بچا لیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی فلسطین کی زمین و شام کا علاقہ امبیا کا مسکن وہ بنا رہو اسحاق اور ہم نے ان کو اسحاق عطا کیے ان مشکلات سے گزرے ہیں مسائل سے گزرے ہیں مشقتوں سے گزرے ہیں تو اللہ نے اسحاق بھی دیے اور وہ یاقوبہ نافلا اور یعقوب بھی عطا کیے پوتے کے کی طور پر اور آگے ہزاروں انبیاء اس نسل میں پیدا ہوئے جعلنا اور ہم نے سب کو نیکو کار بنایا وہ جا متعیندونبی امرینا اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے وہ تھی اور ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی خیر کے موکے کرنے کی و اور نماز قائم کرنے ادا کرنے کی وکانو لنا اور وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے وہ لوتن آتے اور لوت کو ہم نے علیہ السلام حکمت اور علم عطا کیا اور ہم نے انہیں اس بستی سے بچا لیا جو گندے کام کرتی تھی ان نحمخان فاسقین بے شک وہ لوگ برے اور بتکار لوگ تھے وادی رحمتینا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا یعنی لوت علیہ السلام کو ان نحم ان بے شک لوگوں میں سے تھے جب انہوں نے, ہم اس سے پہلے پکارا له تو ہم نے ان کی دعا قبول کی ساڑھے نو سو برس تک تبلیغ کرتے رہے پھر دعا کی ساڑھے نو سو برس کا ذکر سوریہ ان کبوتھ میں آئے گا انشاءاللہ اور یہ جو دعائیں کی ہیں جن میں قوم کے لیے بد دعائیں بھی شامل وہ سور نوح میں پڑھیں گے انتیس ستارے میں انشاء اللہ فنت جئینا کربیل عظیم اور ہم نے انہیں اور ان کے ان کے ساتھیوں کو نجات عطا کی بڑی سختی بے چینی اور بہت بڑی سختی سے آہل سے مداد کروں جو ان پر ایمان لائے تھے نفسر قومی اور ہم نے ان کو مدد عطا کی ان لوگوں پر جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان نہ وہ لوگ بہت برے لوگ تھے پھر ہم نے ان سب کو غرق کر ڈالا داود بکریاں اور کھیت کو چٹ کر گئیں ہم اور وہ ان کے فیصلے کے موقع پر موجود تھے ففا ہم نہ سلیمان بس ہم نے سلیمان علی السلام کو صحیح فیصلے کی صحیح فیصلے کا فہم دیا اللہ اللہ کے علیہ السلام بھی اللہ کے دو پر دونوں پر اللہ کی بڑی رحمتیں اور خوب اللہ نے موج سطح پر ان کو اپنی نعمت عطا فرمائی ایک مقدمہ آیا حاصل کلام اس کا یہ ایک شخص کی بکریاں کسی کے کھیت میں چلی گئیں اور چھٹ کر گئیں اب مقدمہ ادھر آ گیا تو پہلے داود علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ بس بکری دے دو کھیت والے کو بھئی. اس میں بھی کوئی وزن تھا دلیل کا یقین تھا معاملہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اور بہتر فیصلہ دیا دیا وہ کیا دیا؟ کہ بکریاں جو ہے وہ کھیت والے کو دے دو کھیت والا کیا کرے بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے ٹھیک ہے جی ساری پروڈکشن وہ لے لے بکری والا کیا کرے وہ کھیت میں فصل اگائے جب فصل اگ جائے تو کھیت کھیت والے کا بکریاں بکری والوں جو بکریوں کا مالک ہے اس کو مل جائیں گی اللہ نے کہا کہ ہم نے زیادہ فہم ان کو عطا فرما دیا بہرحال دونوں اللہ کے نبی باپ بیٹا بھی ہیں اب اللہ تعالیٰ داود علیہ السلام کی عزمت بیان کر رہا ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کی عزمت بیان کر رہے ہم کوئی بیٹھ کر ججمنٹ دینے کی کوشش نہ کریں دونوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا آگے بیان ففهمناها سليمان بس ہم نے سلیمان علیہ السلام کو صحیح فیصلے کا فہم عطا کیا وکلا آتينا حكمه وعلما اور ہم نے ہر ایک کو حکمت اور علم عطا کیا علم نبوت وسخرنا معه داوود الجبال يسبحن والطير اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے مسخر کر دیا وہ پہاڑ تصنی کرتے تھے اور پرندے بھی داؤد علیہ السلام کو بڑا پیارا لحن اللہ نے دیا آواز لحن داودی بہت مشہور ہے اللہ کی تسبیح کرتے تو پہاڑ وجد میں آ کے وہ بھی تسبیح کرتے اور پرندے بھی تسبیح کرتے وکنا فاہین اور اللہ فرماتے ہم یہ کرنے والے تھے وعلمناه صناۃ اللبوس لكم لتحصنکم من باسکم اور ہم نے اور ہم نے انہیں یعنی داؤد کو علیہ السلام اے لوگوں تمہارے لیے ایک لباس بنانے کی کاریگری सिखाई تاکہ وہ لباس انہیں لڑائی سے بچائے پہلی بات ہے کہ داؤد علیہ السلام لوہار کا کام کرتے تھے اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں قوت دی تھی کہ ہو لوہا ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا اللہ اکبر حضور نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر داؤد اپنے ہاتھ سے کماتے تھے ہاتھ سے کمانا ہلال کمانا یہ پیغمبروں کا بھی شیوا رہا پیغمبروں کا بھی طریقہ کار رہا اور حضور نے اس کو کتنی اہمیت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ان با صحابہ چومتے جن پر کوئی کٹ لگا ہوا ہوتا ہاتھ سے کام کرتے نہ کوئی زخم لگ گیا کوئی کٹ لگ گیا حضور ان ہاتھوں کو لے کر چومتے اللہ اکبر کتنے خوش نصیب صحابہ تھے جن کے ہاتھوں کو حضور نے چوما اللہ اکبر اور حضور فرماتے یہ ہاتھ اللہ کو پسند ہیں ہاں ہلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے تو سید داؤد کا ذکر کر کے حضور نے دلائی حلال کمانے کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ دوسرا لوہا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں نرم کر دیا تیسرا ایک خاص ذرہ پہلے بھی بنتی تھی مگر ان زرہوں میں یہ کنڈے یا کلبس وغیرہ یہ پہلے نہیں ہوتے تھے یہ جو آغاز کیا ہلکے دار یا کلپس کہہ لیں جوائنٹ ان کے اندر ہوں تاکہ اس کے اندر ڈفرینٹ اینگل سے بھی بندے کا بچاؤ ہو سکے یہ آغاز سید داؤد کے ذریعے ہوا علیہ السلام فہل ام تم شاہ گرول پس کیا تم شکر کرنے والے ہو ولی سلیمان علیم تجریبی علی اور ہم نے تیز چلتی ہوا سلیمان علیہ السلام کے لیے مستخر کر دی وہ ہوا ان کے حکم سے سر شام کی طرف چلتی بارت نفیحا جس میں ہم نے برکت دی ہے سورج سبا میں اور تفصیل آئے گی ایک مہینے کی مسافت مصافت ایک صبح میں اور ایک مہینے کی مسافت ایک شام میں کیا تخفو کا سلیمان علیہ السلام کا سورج سبھا میں تھوڑی سی وداعت اور آئے گی ان شاء اللہ وہ کنہ بک شہین عالمین اور ہم ہر ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں وہ بھی نش پین میو سو ن لہو املون اور جنات میں سے بھی مسخر کر دی شیاتی سے مراد یہاں جنات جنات مستخر کر دی جو غوطہ لگاتے تھے ان کے لیے اور رات سمندر میں جا کے موتی وغیرہ تلاش کرنا اور اور بھی کام کیا کرتے تھے یہ بادشاہ ہوا پر اللہ نے اختیار دے دیا جنات پر اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا سلیمان علیہ السلام کو وکم نل حافظ اور ہم ان کو یعنی جن کو سنبھالنے والے تھے اس کی تفصیل بھی سورہ سبا میں آئے گی ان شاء اللہ یہ تو شکر والا پہلو آیا داؤد علیہ السلام بادشاہ اطا ہوئی سلیمان علیہ السلام باشاد باشات عطا ہوئی گزار بندے تھے نبیوں کی زندگی میں کے مواقع بھی آئے اور ایوب بہت مشہور علیہ السلام رب انی او و اور یاد ایوب کو اپنے کہ سب سے بڑھ فرمانے والا ہیں سال سنیے گا سال تک بیماری میں مبتلا رہے اور سبر کیا انہوں اولاد بھی خوب تھی کھیت بھی خوب تھے پیداوار بھی خوب تھی مویشی بھی بہت تھے سب ختم ہو گئے ایک گیری رہی ساتھ اللہ نے اٹھارہ سال تک امتحان میں ڈالا آزمائش شکر کے پہلو بھی پیغمبروں کی زندگی میں صبر کے بھی پہلو پیغمبروں کی زندگی میں اور مومن کا معاملہ کیا حدیث شریف آ چکی ہے پہلے بھی مسلم بخاری دونوں میں کہ نعمت میں تو شکر اور مصیبت آئے تو صبر کرنا اللہ اکبر ہے لہو بس ہم نے ان کی رعا قبول کر لی فقر شفنا ماں بھی اور جو تکلیف انہیں تھی ہم نے اسے دور کر دیا وہ آندینا اور ہم نے ان کو ان کے گھر والے اور عطا کیے اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی آتا فرمائے اپنی طرف سے رحمت فرماتے ہوئے وزیر اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے ارے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو آزمائشوں سے گزارا تم پر کچھ آ گیا تو بس صبر کرو اور حضور نے کیا فرمایا علیہ السلام بلکہ بی بی فاطمت الظہرا نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا وزین مرے کے حضور کی ساری مشقتیں اور مصائب اللہ کے دین کی راہ میں تھے زین میں رکھیے گا بی بی فاطمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں مشکلات کبھی پریشان کریں میرے ابا کو یاد کر لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نے کیا فرمایا علیہ السلام اپ نے فرمایا جتنا مجھے اللہ تعالی کی راہ میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ و اسماعیل و ادریس و اور اسماعیل اور ادریس اور ذلکفل یہ نبی ہیں البتہ ان کے کوئی حالات بیان نہیں ہوئے چند جگہ قرآن حکیم ان کا نام نبیوں کے بیان کی ذیل میں ہی آیا ہے وہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے رحمتی نا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا ان نحو منسوب بے شکوں نے کوکاروں میں سے تھے اور یاد کرو جو مچھلی والے علیہ اپنی قوم سے غصے میں بھر کر چل دیے ہی پس انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر کوئی تنگی کا معاملہ نہیں کریں گے فنا دا فلومات بس انہوں نے اندھیروں میں پکارا اللہ الہ اللہ انت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے کمی سے خطا سے زوال سے حاج سے ضرورت سے اے اللہ تو پاک ہے انواد بے شک میں ہی نقصان کرنے والوں میں سے ہوں مشہور واقعہ ہے اور اس آیت کو ہم کیا کہتے ہیں آیتِ کریمہ بیسے ٹیکنیکلی تمام آیتِ قرآن کی آیاتن کریمتن ہیں ٹیکنیکلی عربی اسلوب میں کہیں گے سب آیاتِ کریمہ ہیں ہاں اس کی خاص احمیت ہے لیکن یہ آیتِ کریمہ فقط اس کو کہنا یہ معروف ہو گیا ہمارے ہاں لیکن کو اتنی آ... اس پر زور دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے سب آیات آیاتِ کریمہ ہیں اللہ کی طرف سے ہاں یہ واقعہ خاص سب میں۔ علمے ہیں. قوم کی حرکتیں دیکھ کر غصے میں آئے پیغمبر کا غصہ دینی غیرت کی وجہ سے البتہ اللہ کی طرف سے واضح حکم آتا ہے پھر پیغمبر ہجرت فرماتے ہیں مگر اس غیرت دینی کی وجہ سے وہ جلد نکل گئے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے کشتی ڈولنے لگی اس زمانے میں لوگوں کا یہ تصور تھا کہ کوئی غلام اگر اپنے مالک کے پاس سے نکل کر آ گیا ہے اس کی وجہ سے کشتی ڈولتی ہے ان کا چلو یہ قورا نکالو کوہن اس کا پتہ تو کریں ہر دفعہ ان کا نام آیا ان کو سمندر کے حوالے کر دیا گیا اللہ کی مشیت یا اللہ کی شان مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے مچھلی نے نگل لیا مگر مچھلی کو اجازت نہیں تھی کہ ان کو نقصان پہنچائے جی اب تین تاریخیاں ہیں مچھلی کا پیٹ اس کی تاریخی سمندر اس کی تاریخی اور رات کی تاریخی ان تاریخیوں میں بھی کوئی پکارے اللہ سنتا ہے لا الہ اللہ الظالمین کا اللہ تو پاک ہے اور بے شک میں ہی نقصان کرنے والوں میں سے ہوں اور آگے فرمایا لہو پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی ون جینا الغم اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی وہ کردار ظلم اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں حضور نے بھی فرمایا صلی اللہ ع جام تروایت حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی اور بندہ مومن بھی اپنی مشکلات میں اس کو پڑھے تو اللہ اس کو بھی نجات عطا فرمائے گا ہم بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیں البتہ کوئی سوالات کی تعداد بھی پوری کی جائے یہ کوئی بات حدیث شریف میں نہیں ہے ہاں مشکل ہے پریشانی ہے بندہ اس کا ویٹ کر لے اور یہ بھی سچی بات میں اس کر دوں اس کے لیے کوئی باقاعدہ محفل ہو پھر لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے ارینجمنٹس کیے جائیں یہ بھی تکلف کی بات ہے ایسا بھی کوئی سنتہ تو حدیث میں نہیں ہے البتہ ہم پر کوئی مشکل آ ضرور اس کا ورد،, ورد کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا،, دعا کرنی چاہیے اور ایک اور گزارش یہ بھی ہے ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھائی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جب ہم لوگ اس کا ورد کریں نا تو ترجمہ بھی پڑھنے تھوڑا سا اینی کم تو مینا ظالمین کا ترجمہ کیا ہے میں ہی ظالموں میں سے ہوں میں ہی ظالم ذرا سو مرتبہ پڑھیں تو صحیح پھر یاد آئے گا میں نے تو اما کے ساتھ پھٹا ابا کے ساتھ پھٹ باجی کے ساتھ پھٹڈا بھیا کے ساتھ پھٹڈا استاد کے ساتھ یہ حرکت پڑوسی کے ساتھ وہ حرکت رشتے دار کے ساتھ وہ معاملہ اس کا پیسہ دبایا ہوا اس کا مال، یاد آئے گا نا بڑے سو مرتبہ ترجمے کے ساتھ اے اللہ تو پاک ہے تیرے, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر ایپ سے پاک ہے میں ہی ظالموں میں سے ہوں میں ہی ظالموں میں سے ہوں ان ایسا ہی وضیفہ کام کرے گا نا ہم سیدھے ہوں گے ان شاء پڑھیں ہم قائل ہیں اللہ کا کلام کہتے اللہ وہ کا ننجل مومنی اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے مگر ترجمہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے رَبَّهُ رَبِّ لا زکری فردا او یاد کرو جب زکری علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ لا وارث نہ چھوڑ خیر الارثین اور تو سب سے بہتر وارث ہے اصل وارث تو اللہ ہے بس سجا بنا لہ پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی وہ بنا لہ یا اور ہم نے ان کو عطا کی یا ان کی واصلحنا لہو ز اور ہم نے ان کی بیوی کو درست کر دیا یعنی اولاد کو جنم دینے کے قابل کر دیا اللہ کی شان ان نہ کام یو سار سب کے سب نیک کاموں میں تیزی دکھاتے تھے کہاں تیزی دکھاتے تھے نیک کاموں میں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے منافق کہاں سستی دکھاتا ہے نماز میں ایمان والے کہاں تیزی دکھاتے خیر کے کاموں میں اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیکیوں میں اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ رغب و اور وہ ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف کی کیفیت کے ساتھ یہ بات پہلے بھی آ چکی اللہ کی دونوں شانیں سامنے رہنی چاہیے خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ پکارتے تھے اور وہ ہمارے سامنے آجزی اختیار کرنے والے تھے وہ لکی احسنت فروجہ اور یا کر بی مریم کو سلام الحا جنہوں نے اپنی عصفت کی حفاظت کی فن فنا فیح میں روحینہ پھر ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا وہ جانحا آیت بنہایت اور ہم نے انہیں اور ان کے بیٹے کو عیسا علیہ السلام سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا ان ام نہ یہ تمہاری امت ہے ایک ہی امتارا رب میری ہی عبادت کرو سب ایک امت مرا سب اللہ کے بندے ہو اللہ ہی تمہارا خالق و مالک ہے اسی کی عبادت کرو وہ تخب تمر بین اور انہوں نے اپنے معاملے میں باہر معاملہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا یعنی اصل دن تو پیغمبر اور امبیا لے کر آئے لیکن لوگوں نے کوئی اختیار کر لی کسی نے یہ فرقہ بنا دیا کسی نے دین کے اصل معاملات کو چھوڑ کر من چاہی باتوں کو جیسے یہود نے کچھ رویش اختیار کر لی نسارا نے کچھ رویش اختیار کر لی ٹکڑے ٹکڑے کر لیا کلن الینا راجعون سب کے سب ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں لئے قمل کرے بشرطے کے وہ ایمان والا ہو فلاں تو اس کی کوشش ضائع نہیں جائے گی وہ ان نالہ اور بے شک مسکل لکھنے والے ہیں وہ اور اس بستی پر دنیا میں آنا منع کر دیا گیا جس نے ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے حرام کا لفظ ہے حرام سے مراد یہ ہے کہ جس بستی کو مٹا دیا گیا اب اس دنیا میں لوٹ کر آنا ممکن نہیں ہاں لوٹایا کہاں جائے گا قیامت میں سب کو یہ جو کہتے تھے نا فلاں کو لا کے دکھا دو فلاں کو لا کے دکھا دو نہیں بھائی جو گیا سو گیا اصل معاملہ ہے سب کھڑے کیے جائیں گے آخرت میں اس آخرت سے متعلق قیامت کا بیان یہاں تک کہ جب یہ اجوج اور اجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر ٹیلے سے یعنی بلندی سے دورتے چلے آئیں گے یہی دنیا کی چھت یہ ترکی یہ رشیا کے علاقے ادھر ہی کہیں وہ سبز القن کا معاملہ ادھر ہی سے محسوس ہوتے کہ ریلے مارتے ہوئے آئیں گے اور بڑا شدید کتنا مچائیں گے زمین پر ایسل اہل ایمان کو پہاڑوں کی طرف لے جائیں گے پھر وہ دعا کریں گے اللہ ان کے اوپر کوئی وبا بھیجے گا پھر یہ ہلاک ہوں گے اور زمین سے زمین کو ان سے پاک کیا جائے گا یہ تفاصل احادیث مبارکہ میں آتی ہیں جہاں بس دس بڑی بڑی علامات قیامت کی بیان ہوئی ہیں سعید مسلم شریف کی روایت میں وہ ملک لحد امین اور تیرے سے بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور کا من یقین ہم غفلت میں تھے بلکہ بلکہ ہم ظالم تھے یہ رکو اور سورت مکمل ہوگی پھر چار اتراوی ادا کریں گے ان اللہ اگلی اگلے کو توجہ سے سنیے گا ایک اعتراض مشکین کی طرف سے آیا اس کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ہر دور میں مشک... کفار کی طرف سے اعتراض اٹھتا ہے کیا ان نقمامات بے شکتم اور جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا جہنم کا ایندھن ہوں گے ان تم لاہ واردون تم اس میں داخل ہونے والے ہو اس آیت پر مشکی نے اعتراض کر دی اچھا جن کو اللہ کی عبادت میں شریک کیا گیا وہ کہ سارے کہا جائیں گے جہنم میں معاذ اللہ معاذ اللہ تو لوگوں نے کہا کہ پھر عیسا کہا جائیں گے ان کو بھی تو اللہ کی عبادت میں شریک کر ڈالا اس بات کا جواب آیت نمبر 101 میں آ رہا ہے باقی گریمیٹیکلی میں مباحث ہیں ماں ہے نا وما میں ماں یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے انسانوں کے لیے غیر عاقل کے لیے وہ بھی اہل میں جواب دیے البتہ ایک سادہ جواب آیت نمبر 101 سو ایک میں آیا چاہتا ہے لوکان ہا ال ہا اگر یہ معبود ہوتے ماں و تو اس میں داخل نہ ہوتے وہ کلفی ہا خالدون اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی مشرقین بھی اور ان کے جھوٹے معبود بت وغیرہ ان کی رواج ہی خو پکار ہوگی اور وہ اس میں کچھ سن نہیں سکیں گے اب جباب آ رہا ہے امن لوین سبقت حسن بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا الا اکانہ مبادون وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے تو بھلائی کا فیصلہ تو سب سے پہلے امبیا رسول کے لیے اللہ تعالیٰ کر چکا ہے وہ تو اس سے دور رکھے جائیں گے یہ سادہ جواب اس مقام پر خود قرآن حکیم کی اس آیت میں اٹا ہو گیا بس یہ ذہن میں بٹھا لیا کریں تفصیلات کا موقع تو نہیں ہوتا ادھر بس سے کبھی باتیں چلتی تو یہ بات آتی ہیں اس طرح کے اعتراضات اٹھ کر آتے تو یاد آئے گا ہاں جی سور انبیاء میں کچھ اس طرح کی بات تھی تفاصیر کا مطالعہ کریں گے جا کے جواب بھی دیں گے ان ذہن خراب ہونے سے بچے اللہ میری اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے لا وہ اس, میں اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے اللہ کے نیک بندے وہ جہان سے دور رکھے جائیں گے وہ ان کے دل جو چاہیں گے وہ اس راحت و آرام میں ہمیشہ رہیں گے یعنی جنت میں لایا ضلح الکبر انہیں غمگین نہیں کرے گی بڑی گھبراہٹ اور فرشتے انہیں لینے کو آئیں گے یعنی ان کا استقبال ہوگا وعدہ کیا گیا تھا يوم نتب السماء جسے ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کہ تحریر کے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے ایک رجسٹر کے کاغذ کو تحریر کو لپیٹ دیا جاتا ہے کما بدا خلق نعید جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تخلیق کی تھی ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے سورہ زمر میں پڑیں گے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور حدیث میں زمین کا ذکر بھی آتا ہے اور اللہ ہلائے گا اس زمین کو پوچھے گا کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ کوئی نہیں بولے گا سب کی سٹی گم ہوگی اب اس کی اصل کیفیت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کما بدا اول خلق عید و جیسے نے پہلی مرتبہ تخلیق کے مجھ سے پھر لوٹائیں گے وہ علینا یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے امنا کننا فا علین شکم پورا کرنے والے ہیں والبنا پھر یقین ہم نے زبور میں نصیت کے بات لکھ دیا تھا کہ زمین کے وعدے سمانے نیک بندے ہوں گے دو بات اس سے مختصرا یہ دنیا کی زمین ہاں اس پر بھی اللہ کا بندوں کے لئے خلافت کا وعدہ ہے ذلقرنین کو بھی دینا آتی دنیا کی باشاہد اللہ کے نیک بندوں کو بھی عطا ہوں گی سورہ نور آیت پچپن میں خلافت کے وعدے کا ذکر آئے گا البتہ اصل ہے زمین آخرت کی اصل ہے زندگی آخرت کی وہاں اللہ سبحانہ کو وراثت عطا کرے گا صالحین کو نیک لوگوں کو دنیا میں تو اقتدار کافروں کو بھی مل گیا فرون کو بھی مل گیا اصل اقتدار کہاں کا آخرت کا ہے وہ صرف اس کے لیے صالحین کے لیے نیک لوگوں کے لیے امن فیحدین عبادت گدار لوگوں کے لیے بشارت کا پہنچا دینا ہے وما رسلنا رحمت علیہ اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ایک خاص کانٹیکس میں بات آ رہی ہے مشکین معاد اللہ کہتے تمہاری وجہ سے مشکل آگی مصیبتیں آگی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ابو جہل کہتا کہ یہ جب سے آئے گھر گھر کے اندر فتنہ ہو گیا معاذ اللہ بھائی بھائی سے جدا ہو گیا باپ بیٹے سے جدا ہو گیا یہ اترا ذات کرتے اللہ کہتا ہے نہیں ہم نے تو اے نبی اپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا یہ تو ایک خاص کانٹیکسٹ میں باقی حضور کا اسوہ حضور کی تعلیم حضور کا لایا ہوا یہ کلام حضور کا لایا ہوا دین وہ سراسر رحمت ہی رحمت ہے حضور کی تعلیم کو دیکھو دنیا کے لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور حضور نے کھڑے ہو کر بیٹی کا استخبار کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے چلیں یہاں سے چلیں تو حضور وہ نظام دے کر گئے وہ نظام دے کر گئے کہ وقت کا خلیفہ وقت کا خلیفہ سوار اونٹ پر اور یرو میں انٹر ہونا چا, ہوا چاہتا ہے اور اپنے غلام سے کہتے ہیں سیدنا عمر چل بھائی بیٹھ تیری باری آ گئی معاف کر دیں بھائی یہ یروشلم کا چارج لینے کے جا رہے ہیں کچھ تو خدا کا خواف کرے گا نہیں ادا ار میں اتروں گا تو بیٹھے گا اور تیری باری بیٹھنے کی ہے اور میری بال باری جو ہے وہ اونٹ کو پکڑنے کی ہے دنیا نے عادل دیکھا ہے دنیا نے یہ لوگ دیکھے ہیں وقہ خلیفہ وہ نکیل پکڑے ہوئے اونٹ کی اور ان کا غلام جو ہے وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ گھر کے معاملات سے لے کے ریاست اور دنیا کے معاملات تک چلے جائیے ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت عالمی علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا کل آپ فرمائیے ان نما یوہا کم الحاد بے شک میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بس تمہارا معبود و معبود واحد ہے اللہ فہل ان تم مسلم بس کیا تم مسلم ہوتے ہو کہ نہیں فرما برداری اختیار کرتے ہو کہ نہیں فہ طر اگر یہ رخ پھیر لیں فقل آزن تو کم تو بے شک میں آپ فرما دیجیے میں نے تمہیں ٹھیک ٹھیک برابری کی بنیاد پر خبردار کر دیا ہے قریب امبعید توعدون اور میں نہیں جانتا جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے اللہ کا فیصلہ کر آئے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے ہاں امن ہو جہر امد القلی بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے جی میں جو کچھ لے گا میں نہیں جانتا شاید کا معاملہ تمہارے لیے آزمائش ہو یہ کہتے تھے کیوں نہیں آتا کیوں نہیں آتا اللہ کی طرف سے امتحان آزمائش کا معاملہ وہ الاحین اور ایک مدت تک فائدہ تمہیں پہنچانا مقصود ہو اس کہ مہلت ہے چاہو تو فائدہ کے ساتھ فیصلہ فرما یہ پچھلے پیغمبروں کے واقعات میں بھی بات آئی ایک وقت آتا ہے اللہ سے پیغمبر بالتجا کرتے اللہ اب تو معاملہ چکا دے فیصلہ فرما دے اور رب الرحمان المستان علامہ اور ہمارا رب انتہائی مہربان ہے اسی سے التجا کی جاتی ہے اسی سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر اے لوگوں جو تم بناتے ہو جو جھوٹ تم بنایا کرتے ہو اب آئیے ان شاء ہم چار کر ادا کریں گے آپ سفید درست کریں ایک اعلان جو لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے مستقل یہ بات آ رہی ہے تو ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کچھ خواتین کا یا کچھ حضرات کا خیال ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں آپ کا بیان مکمل ہوتا ہے اس کے بعد یہاں تراوی ہوتی ہے اور وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے اس کی آواز نہیں آتی تو بھائی آپ اس تراوی میں گھر بیٹھ کے نہیں شریک ہو سکتے نماز کی جماعت کا اپنا ایک پورا پروٹوکال ہے امام جہاں موجود ہے اسی مجلس میں ہم ہوں تو ہم جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں ہاں وہ سجدہ تلاوت تو کیونکہ سن لیا ہم نے تو وہ واجب ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ آپ گھر بیٹھے ہوں اور یہ تراوی میں آپ شریک ہو جائیں یہ درست نہیں ہے ورنہ سب لوگ مسجد دی جائیں گے ہرمین کی جماعت لائف ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہوگی گھر میں بیٹھ کے عشاء و فجر پڑھ لیں گے تو یہ مناسب نہیں مسئلہ یہی ہے کہ ترابی آپ گھر پہ بیٹھ کے یہاں والی اس میں شریک نہیں ہو سکتے ترابی جہاں بھی ہو آپ باقاعدہ جماعت کے ساتھ موجود ہو وہیں پر ہی ادا کر سکیں گے جزاکم اللہ خیر یا الناس قد خر وش وشفاء کدوری في جاؤ رکھنا بہ جاؤ رکھنا للمؤمنين يا او سَوْفَ جَاءَكُمْ آتُونَ مَوْعِظَةً وَعِظَةً مِن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءً وَشِفَاءً لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً پیو نتی گیت باریک تلیہ فی رو ناج نو